قرآن لو اچھا جی ہو چکی ہے جی سورہ کے اندر پچپن آیات ہو چکی تھی پچپن آیات سورہ کی ہو چکی تھی اب چھپنوی آیت کو دیکھیے بات یہ جو قصہ چل رہا ہے حضرت حمل علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے حضرت حد علیہ السلام کو اچھا قرآن اسلام لور اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک میں مجھے یہ شاید پچپن آیات ہو چکی تھی حضرت حود علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یعنی قوم آد کو قوم کے متعلق آپ بتا چکا تھا قوم آد وہ قوم تھی جس کو اپنی طاقت پر بہت گمن تھا تو حضرت حضر السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو باقی جتنے جو معبود بنا چکے ہیں ان کو چھوڑ دو تو قوم آد نے بھی جیسا کہ ہر امت اپنے پیغمبر کے ساتھ کرتی ہے ایسا ہی انہوں نے بھی ان کی بات مانی تو یہ سارا کا ساری وہ چل رہا تھا اب دیکھیے س... آگے آگے آگے مطلب ہے کہ اب لختم اب ابلاغ کا لفظ ہم استعمال کیا کرتے ہیں نا ابلاغ ذرائع ابلاغ ٹھیک ہے نا ابلاغ یعنی بات کو پہنچانا تو ابلاغ نہیں ہوتا ابلاغ نہیں ہے بلکہ ابلاغ ذرائع ابلاغ کا لفظ ہوتا ہے یہ جو بات پہنچانے کے ذرائع ٹھیک ہے اب لختم یہ بھی ہے کہ یہ مانی بات پہنچا دی ہے ما اور سلطو سل تو جس کے یہ مجھے بھیجا گیا تھا جس کے ساتھ مجھے بھی آ رہا ہے متعدی بنائے گا اس کو تو ماں ارسل اور پھر آئے گا یس ہم کہتے ہیں نا خلیفہ خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یس تخلیف کے بعد میں آنے والے یس تخلیف ولا تزرونہو تزرونہو کا لفظ ہم استعمال کیا کرتے ہیں ضرور تضر تو یہ کیا مطلب ضرور پہنچانے کی تو آپ دیکھیے اس کا ترجمہ دیکھیے 57 نمبر آیات آئے فعن طلو پھر بھی اگر تم منہ مو موڑتے ہو فین طول پھر بھی اگر تم منہ مو موڑتے ہو فقت اب لح تو کم ما تو بھی الیکم فکت اب تو جو پیغام فقط اب تو میں نے وہ تمہیں پانچ پیغام پہنچا دیا ہے فقط اب میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں کیا ما اور سل تبھی جو, جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا تھا میں نے پہنچا دیا ہے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا تھا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ غَيْرَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ غَيْرَكُمْ اور ربی یعنی میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا و تخلیف بسا دے گا ربی میرا پروردگار من غیر رقم تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بسا دے گا کیوں تم کرتے ہو تو تمہیں ملیا میٹ کر دیا جائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو بسا دیا جائے گا ولا شیا اور تم رو نہو شیا تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے ان بے شک میرا پرور حفیظ ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے حفیظ نگرانی کرنے والا تو میرا پروردیگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے اب جب ہوگی بات ہوگی قوم نہ مانی پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اور پکڑ کیا آئی تھی پکڑ آئی تھی قوم نے انکار کیا تھا طاقت پہ گھمنڈ تھا بہت لمبے چوڑے قسم کے انسان ہوا کرتے تھے اتنے اتنے اونچے ایسے جیسے کہ کھجور کے درخت کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے تو ایسے ایسے لمبے تو ان کو یہ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تیز آندھی اور ہوا کا طوفان بھیجا تھا ان کے اوپر تیز آندھی آئی یعنی ہوا کو طوفان آیا ان کے اوپر تو جب آیا تو اٹھا اٹھا کے نیچے مارا اس نے ان کو اٹھایا اوپر اور نیچے زور زور سے ان کو مارا گیا جب مارا گیا نیچے تو ایسے ہو گئے کہ بالکل کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ طاقت وغیرہ ساری کی ساری دھری رہے گی ٹھیک ہے تو ساری طاقت دھری کی دھری رہے گی تو یہی سارا ہوا دیکھیں اب اللہ تعالیٰ پر ہیں کہ ولم ایس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو سمجھ وہ ہوتا جس کا ترجمہ کی وہ تو تب دیکھیے ولما جا امرنا اور آخر کار جب ہمارا حکم اگیا ولما جا امرنا جب ہمارا حکم آ گیا ہود و اللذین امنو ما ہو تو ہم نے ہم نے نجا یعنی بچا لیا ہم نے بچا لیا نجنا ہم نے بچا لیا ہند حضرت علیہ السلام کو والذین آ ماہو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے یعنی حضرت حضر علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا برحمت منا اپنی رحمت کے ذریعے اپنی رحمت کے ذریعے یعنی اپنی رحمت کے ذریعے ہم نے ان کو بچا لیا ون جئی نا ہوں بن غلیز اور ہم نے بچا لیا ان کو سخت عذاب سے عذاب غلیظ سخت عذاب سے ہم نے ان کو بچا لیا یعنی نجات دے دی ہم نے تو یہ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا گیا اور جو اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرنے والے تھے ان کو ملیا میٹ کر دیا یہ تو بات تھی قوم آد کی تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ آدٌ وَتِلْكَ آدٌ یہ تھے آد کے لوگ وَتِلْكَ آدٌ یہ تھے آد کے لوگ جہدو بِآیَاتِ غَبِّهِمْ جہدو جہد کا لفظ میں نے بتایا تھا پہلے جہد جہد, جہد کسی کہتے ہیں انکار کرنا جہد انکار کرنا جہاد با تب بیم انہوں نے اپنی پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا جہادو انکار کیا بی آیا تیو اپنے پروردگار کی نشانیوں کا اور کیا وہ اصو رو لہو و اص رو اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی یعنی اللہ کے پروردگ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان کی نافرمانی کیس اصا ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں نا اص کا مطلب ہے کہ نافرمانی کرنا اصا ٹھیک نافرمانی کرنا تو یہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے پیغمبروں کی وت تباؤ و تباؤ امر کل و تبا اور اتبا کیا انہوں نے یعنی حکم مانا کس کا امرا کل جبار انیڈ اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا جابر کو کہتے ہیں یعنی ظالم عنید کہتے ہیں کہ دشمن یعنی ٹھیک ہے نا یعنی جو کہ کیا ہوناد ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا ایناد ہم کہتے ہیں اس نے اپنے انداز کی وجہ سے ایسا کیا یعنی حق کی, حق کی دشمنی کی وجہ سے اپنے دل کے بغض کی وجہ سے اور انہوں نے اتباع کیا امرا کل جب بارن ہر ایسے شخص کی جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا تو ان لوگوں نے یہ کام کیے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا اٹھ بیو فی ہاج ہنیا لان یو ملکیاما وی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا ان کے اوپر کہ کیا ہوا؟ فی دنیا لا نتن اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی و یو اور قیامت کے دن بھی اٹھ لگا دی گئی ان کے پیچھے مجھول کا سیکھے نا اتبیو اتبا اتباع کا جیسے ہے نا اتباح تباؤن جو اس کے پیچھے آنے والے ہوتے ہیں تباؤن ٹھیک ہے نا تابے کا لفظ کیا کرتے ہیں جی تابے یعنی پیچھے آنے والا تو لگا دی گئی ان کے پیچھے فی دنیا, اس دنیا میں لانتن لانت پتکا یومل القیامہ اور قیامت کے دن بھی علا ان اندن کفرو رب اللہ یاد رکھو ان آدن کفرور ربهم کے قوم آد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا یاد رکھو اللہ یعنی یہ بتا ان آدن کے بے شک کے آد کفر ابہوم انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا الا بدن لن کو محدود الا تو یاد رکھو الا یاد رکھو بودن بودن بربادی ہو بربادی ہو گئی کس کے لیے آد ان آد کے لیے حود جو ہُو کی قوم تھی یعنی ان کے لیے کیا آ گئی بربادی آ گئی یہ بات ختم ہوگی کس کے اوپر قوم آد کا قصہ بتا دیا گیا قوم آد کی طرف کون آئے تھے حضرت ہود علیہ السلام یہ یاد رکھیے گا یہ بڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ جی قوم آد کی طرف کون آئے تھے اور قومی سمود کی طرف کون آئے تھے ٹھیک ہے تو قوم عاد کی طرف آئے تھے حضرت حود علیہ السلام اس کے لیے ایک لفظ یاد کر لیجئے گا جس میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم ایک لفظ کہتے ہیں نا عہد عہد عہد کا لفظ عہد کسے کہتے ہیں یعنی وادہ عہد میں نے لکھ بھی دیا عہد کیا ہوتا ہے آئین ہے نا تو قوم آد کیا قوم عاد ہے آئین تو اس کی طرف کون آئے حضرت ہود علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام آئے اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام یہ اس احت کو آپ یاد کر لیں تو آپ کو یاد رہے گا احت سے آئین سے آد ہے اور ہا سے ہود حضرت ہود علیہ السلام ٹھیک ہے یہ ہوتی ہے مجھے بھی دفع کئی دفعہ ایسے تو میں نے یہی لفظ پھر یاد کر لیا تھا کہ بھئی کیونکہ پتہ نہیں چلتا تھا کبھی ہوتا تھا قوم آد کی طرف کون آئے قوم سمود کی طرف کون آئے تو اس لیے جو ہے یہ ہوگی قوم آد کی بات تھی اب آگے قصہ شروع ہونے لگے قوم سمود کی طرف آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ جو بیماریاں تھیں ان کا خاص طور پہ ذکر ہوا قرآن پاک کے اندر جو پانچ بیماریاں پانچ بڑی قوموں کے اندر جو پائی جاتی تھیں تاکہ ساری دنیا میں بسنے والے لوگ ان پانچ بیماریاں کا اثر دیکھ لیں کہ پانچ بیماریاں جس میں پائی جائیں گی اس کا کیا حشر ہوگا کوئی بھی بیماری پائی جائے گی تو کیا ہوگا قوم نو کے اندر پائی جاتی تھی شرکی کی بیماری تو اب پوری دنیا میں جس آدمی میں شرکی بیماری پائی جائے گی وہ قوم نو کا انجام دیکھ لے کہ قوم نو کے ساتھ کیا ہوا تھا قوم آد قوم آد کے اندر پائی جاتی تھی بیماری تھی ان کے اندر طاقت کا گھمنڈ۔ طاقت کا گھومنڈ یہ بھی سعودیہ کے اندر رہا کرتے تھے سعودیہ کے اندر ٹھیک ہے سعودیا میں لوگ تھے اور ان کے اندر طاقت کا گھمنڈ تھا یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ بڑے طاقتور ہیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ طاقت کے گھومنڈ والوں کا کیا اثر ہوگا اس وقت پوری دنیا میں جس جس لوگوں کے جس قوم کے اندر طاقت کا گھمنڈ ہے وہ دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا قوم آد کے ساتھ کیا ہوا اس لیے ہمیں بھی گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں ہمت کر کے کام کرتے رہنا چاہیے دین پہ چلتے رہنا چاہیے آج جو کفار اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہیں وہ جدھر چاہتے ہیں جا کر جا کے حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی جا کے عراق پہ حملے کر رہے ہیں کبھی جا کے افغانستان پہ حملے کر رہے ہیں کبھی شام کے اوپر آ رہے ہیں جدھر بھی آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ, یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ طاقت کے گھمنڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر قوم سمود قوم سمود کے متعلق بتایا تھا قوم سمود کو اپنی عقل پہ گھومنڈ تھا اپنی عقل کے اوپر تو یہ بھی ٹیکنالوجی والے جو اپنے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے اب وہ دیکھیے کہ قوم سمود کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے انہوں نے بھی جب ان کے پاس پیغمبر بھیجے گئے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ان کے پاس انہوں نے بھی ان سے کہا کہ دیکھو تم لوگ اللہ تعالی کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہیں اس جگہ کے اوپر ٹھہرایا ہے تم اس کی طرف رجوع کرو یہ جو ہیں یہ انہوں نے انکار کر دیا اور پھر وہی والی بات کہ جب تک کہ نبی دعوت نہیں دیا کرتا نبی جب تک کہ دعوت نہیں دیا کرتا تب تک نبی کی بات لوگ بڑی سنتے ہیں بڑی بات سنتے ہیں اور اس کو اپنے اندر ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت کا جو نبی ہوا کرتا ہے وہ اپنی قوم کا بڑا باعزت شخص ہوا کرتا ہے باعزت شخص ہوا کرتا ہے تو جب تک وہ دعوت نہیں دیتا تب تک کہ لوگ بڑی عزت کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس وقت نبی دعوت دینا شروع کرتا ہے تو پھر فوراً وہ اس کے مخالف ہو جایا کرتے ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال مکہ والوں میں گزارا صادق اور امین سوچ کہتے تھے ہم یعنی ان کے بارے میں تو کوئی آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ کبھی کوئی جھوٹ کی بات کریں لیکن وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ تعالی کی طرف دعوت دینے لگے تو فوراً کیسے مشرقین مخالف ہو گئے تو یہ ساری کی ساری ایک وہ اتنا ہی قومی جو سالے تھی قوم سموت انہوں نے بھی کہا کہ بھئی تم تو ہمارے اندر بڑے عقل والے شمار ہوا کرتے تھے ہمارے اندر بڑی اکل آج تم کیسی باتیں کر رہے ہو اب کہ جی اپنے معبودوں کو چھوڑ دو ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری پھر حضرت حضرت صالح السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو اگر میرے پاس کچھ نشانیاں ہوں تو پھر بھی تم نافرمانی فرمانی کرو گے ٹھیک ہے پھر انہوں نے موجہ مانگا انہوں نے منچاہ من ہاڑ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دیے پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دیجئے نکل دیجیے بھی نکل آئی پھر بھی کیا ہوا پھر بھی انکار کر دیا اور اس کو انہوں نے کو مار دیا تھا پھر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا وہ دیکھیں جس وقت چلیں گے پھر آگے اس کو قصہ بھی سناتا ہوں کہ اونٹنی کا قصہ کیا ہوا تھا قوم سالے کے ساتھ کیا ہوا اب اس کو دیکھیے ٹھیک ہے یہ آگیا جی سکسٹی ون نمبر آئے 61 نمبر آئے. وَإلا سمودا، وَإلا سمودا اور بھیجا ہم نے سمود کی طرف اخاهم ان کے بھائی صالحن، صالحن یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا قوم سمود کی طرف قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا کن کو حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے منصرف اور غیر منصرف کی بحث جن ساتھیوں نے پڑھی ہوئی ہے منصرف اور غیر منصرف ٹھیک ہے تو بعض انبیاء ہیں جن کے نام کیا ہیں انبیاء کے نام منصرف ہیں منصرف ٹھیک ہے تو حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام یہ بھی کیا ہیں ان کے نام کیا ہیں منصرف ہیں منصرف نا منصرف اور غیر منصرف کی بحث پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور قوم سمود کی طرف دیکھیں قوم سمود ہے نا سمودا سمودا سمود کیا ہے غیر منصرف ہے نا لیکن آ پڑا سمود کیا ہے غیر منصرف ہے قوم کی طرف افواہم سالح اور ہم نے بھیجا حضرت صلی علیہ السلام کو یعنی ان کے بھائی سمود کی طرف ان کے بھیجا کال تو حضرت حضرت یا قومی یا قومی دیکھیں وہی والی بات یا قومی اے میری قوم او اللہ تم عبادت اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو مالککم من الہ غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اب اللہ کی تا... اللہ کی بتایا جا رہا ہے وہ اللہ کون ہے اس کے وہ تم... اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہ کون ہے ہوا انشئکم من الارض ہوا انشئکم من الارض اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا انشاکم اسی نے تم کو پیدا کیا من اللہ زمین سے وسطی امار فی ہا وسطہ اور اس میں تمہیں آباد کیا اس زمین میں اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اس میں تمہیں آباد کیا پستخ ہو لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو سمئی سم تب الی پھر اس کی طرف رجوع کرو معافی مانگو اس کی طرف رجوع کرو قَرِيبٌ کریب ان رَبِّي یقین رکھو میرا رب ربی میرا رب قریب ام مجیب قریب بھی ہے دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے اس میں دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی سبق ان نہ میرا رب قریب قریب بھی ہے مجیب دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے تو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے وہ ہمارے قریب بھی ہے دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے کالو تو وہ کہ لگے کون کہنے لگے سمود والے سمود قوم سمود کہنے لگی کو وہ کہنے لگے یا سالے صالح, یا صالح, صالح, مرجو قد, قد اس سے کب لہذا کد کن تفینا مرجو کب لہذا اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں مرجوون کہ جس سے امیدیں نا مرجو ٹھیک ہے نا رجا کا لب لب رجا رجا کیسے کہتے ہیں امید کو مرجو یہ کیا ہے مفعول کا سی ہے مرجو یہ مفعول کا سی ہے مرجو ٹھیک ہے جس سے امیدیں یعنی قد کن فینا مرجون کب لہذا پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ یعنی کیا مطلب کہ جب تک حضرت سلام نے کرتی تھی ان کی کہ بڑا زبردست آدمی ہیں ایسی یعنی اور بڑی امیدیں وابستہ تھیں ان کی ٹھیک ہے یعنی ان کو اپنا سردار یا بادشاہ بنانے کی امید رکھی ہوئی تھی کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام بڑے سمجھدار آدمی ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں بڑے پاکیزہ آدمی ہیں ان کو ہم اپنا سردار بنائیں گے تو تم تو ہمارے درمیان ایسے رہو کہ تم سے بڑی ہماری امیدیں وابستہ تھیں ابود اتن ہانا ٹھیک ہے اتن کیا تم ہمیں رومنا کرتے ہو ان ابو کہ ہم عبادت کریں ما یا ابود کہ کہ جن کی ہمارے اباؤ اجداد نے عبادت کی ہے تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں یعنی ان کے اباؤ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ان کی عبادت نہ کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو وہ کہنے لگے ابود آبا انا جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو وا اننا لفی شک مما تدعون الیہ مریب وا اننا لفی شک مما تدعون الیہ مریب کہ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں استراب میں ڈال دی ہے ان نا کے بے شک لفی شک لفی شکن یعنی ہم شک میں پڑ گئے ہیں شک میں پڑ گئے ہیں ٹھیک ہے نا کہ مما تدونا جس کی طرف تم بلا رہے ہو ہمیں مریب مریب بھی کیا ہوتا ہے شک ہی ہوتا ہے شک میں ٹھیک ہے تو ترجمہ کیسے ہوگا جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو مماون تَدُونَ, تدونا الہی کا ترجمہ پہلے آ رہا ہے جس بات کی تم دعوت, ہمیں تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں استراب میں ڈال دیا ہے جس نے ہمیں استراب میں ڈال دیا ہے ہمیں ان ننا لطی ہم ایسے شک میں پڑ گئے ہیں مریبن اس کی صفت ہے شکن کی مریبن کہ جس نے یعنی جس نے ہمیں استراب میں ڈال دیا ہے ریب, ریب کیا ہوتا ہے ریب لا روی بفی لا روی بفی قرآن پاک شروع ہوتا ہے نا جس وقت سور لا ری بفی جس میں کوئی استراب نہیں ہے تو تم جس کی ہمیں دعوت دے رہے ہو تو اس, اس, اس, با اس بات نے ہمیں کس میں ڈال دیا ہے اشتراب میں ڈال دیا ہے کولا تو حضرت صحیح علیہ السلام نے کہا یا کو اے میری قوم ارآ تم ذرا مجھے یہ تو بتاؤ ان کم تو اللہ من ربی ان کن تو الا بائی ناتم میں ربی کے میں روشن ہدایت پر قائم ہوں ان کن تو کی اگر میں الا بئی ناطم میں ربی اپنے پردگار کی طرف سے جو روشن ہدایت ہے میں اس پر قائم ہوں رحمت اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت عطا فرمائی ہے وآتانی منہو اور اس نے مجھے عطا کی ہے تن ایک رحمت اس نے اللہ تعالی نے مجھے ایک رحمت دی ہے کیا رحمت دی نبوت دی ہے مجھے فمعی رونی مین اللہ انسم رونی تو کون میری مدد کرے گا کون مجھے بچائے گا کون مجھے بچائے گا من اللہ اللہ تعالی کی پکڑ سے کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں اگر میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھ تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا پما تزید غیر تقسیر پما تزیدو ننی غیر تقصیر لہذا تم بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو پما تزی ننی تو تم ننی تم زیاد زیادہ نہیں کر رہے ہو غیر تقسیم یعنی بر بربادی کے سوا مجھے اور کچھ نہیں دے رہے ہو کیا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ بھئی بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو ایسے نہ کرو تو تم میری تو بربادی کے اندر بربادی میں مبتلا کرنے میں زیادتی کر رہے ہو مجھے اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو گویا میں اپنے آپ کو برباد کرنے کی طرف جاؤں گا تو میں یہ ایسا کام نہیں کر سکتا اور مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کون یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ایسا کر بیٹھوں تو یاد رکھیں نبی تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا نا نبی تو ہمیشہ حق پر قائم رہتا ہے اور وہ کسی سے متاثر نہیں ہوا کرتا ہمیشہ حق بات کی دعوت دیا کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہوا پھر انہوں نے قوم سمود نے کہا کہ بھائی ہمیں نشانی دکھاؤ نشانی دکھاؤ ٹھیک ہے نشانی کیا دکھاؤ کہ اونٹنی نکالو پہاڑ میں سے نکالو اب نکلی اور یہ بھی ساتھ تھا کہ دس مہینے کی گابن اونٹنی ہو اور وہ نکلے تو جب ایسا ہی کیا انہوں نے دعا کی باقی ایسا ہوا کہ اونٹنی نکل آئی اب حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو جو قوم کا پانی تھا چھ دن وہ قوم پانی پیا کرے گی چھ دن اور ایک دن پورا اونٹنی پانی پیا کرے گی بس اس دن قوم پانی نہیں پی سکتی وہ صرف اونٹنی کا پانی ہوگا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے اس کو تم نے اس کو نہ تمہیں تو کوئی تکلیف پہنچانی ہے اور نہ اس کے پانی کے اندر تم نے کوئی کمی کرنی ہے کہ یہ جو پانی پیا کرے گی تم چھ دن پانی تم لوگ پیو گے اور ایک دن جو ہے یہ اونمی پانی پیا کرے گی اس کے علاوہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کرنا تو جب ایسا ہوا ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے جی شروع میں تو مان گئے کچھ رسا رہے بعد میں انہوں نے اس اونٹنے کو کس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی ایک عورت تھی اس نے ایک آدمی کو تیار کیا اس نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ جا کے اس, کی, اس کو کس طریقے سے مار دو اس نے مار دیا اب جب مار دیا پھر اللہ تعالی کی طرف سے پکڑ آئی اور پکڑ کیا آئی تھی ان کے اوپر بھی سخت آندھی چلی تھی ٹھیک ہے اور اس آندھی کے اندر ایک سخت آواز بھی تھی جس کو کہتے ہیں چنگھارنا چنگھارنا کا مطلب ہوتا ہے ایک سخت قسم کی آواز تو ایک آواز بھی تھی اور ایک آندھی بھی آئی اور اس آندھی نے ان کو اٹھایا مارا اور اس طریقے سے یہ قومی سمود بھی ختم ہو گئی اور نام و نشان مٹ گیا ان کا تو یہ ایک اسی کے اوپر وہ ہے دیکھیے گا ٹھیک ہے اب یہ سارا قصہ بھی آگے اس میں خود بخود آ رہا ہے تو میں نے اسے تھوڑا سا قصہ ذکر کیا اب اے میری قوم حاضی نا قطل یہ اللہ کی یتن لکم آیتن تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے لکم آیتن تمہارے لیے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی اٹھنی فضا روح لہذا تم اس کو چھوڑ کا مالک ہے بڑے اقتدار کا مالک ہے قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیے اور اپنے اندر کو کو مضبوط کرتے ان کا اللہ کون ہے بڑی قوت والا تو اس کا یقین پیدا ہو جائے ہمارے اندر کہ سب سے زیادہ طاقتور کون سی ذات ہے وہ اللہ تعالی کی ہے العزیز اقتدار کا مالک ہے زبردست ہے یہ ہمارے اندر پختہ ہو اب دیکھیے سکسٹی فور سکسٹی فائیو کو ریپیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے کہاں سے یہ کروں فاکاروحا والی کروں یا پیچھے سے کروں ویا قوم ہاجی ناقت اللہ بتائیے جی اسلام بھائی کون سی وہی ناقت اللہ سے ریپیٹ کروں یا فاقا سے کروں دونوں اچھا قومی اے میری قومت اللہ یہ اللہ کی اوٹنی لقم آمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے لہٰذا اس کو چھو دو تخل اختی ارود اللہ کی زمین میں کتی پھرے ولا تمسولہ تمسو اور اس کو برے وعدے سے چونا بھی نہیں کم عذاب کہ نہ ہو کہ تمہیں ان قریب آنے والا عذاب آ پکڑے اس کو مار ڈالا تو صالی السلام نے کہا دار کم مزے اپنے گھر میں تین دن تک تین دن کی موت دی گئی تھی وعم غیر مقذوب غالی کا یہ یہ ایسا وعدہ ہے غیر مقصوب جسے کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا جسے کوئی چھوٹا نہیں کر سکتا یہ ایک وہ ہو گیا تھا جا امرنا جب آگیا ہمارا حکم منو مہو تو ہم نے نجات دی صالح کو والذین اور کو آمنوا مہو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے منہ اپنے ذریعے سے ومن قضی یام اذن اور نجات دی ہم نے ان کو اس دن کی ذلت سے ان نرب یقین رکھو تمہارا پرو دگار ہو کبھی وہ بڑے قوت والا ہے العزیز اقتدار کا مالک ہے اب وہ کیا تھا دیکھنا آئی تھی آندھی آئی تھی اور ایک چنگاڑ آئی تھی سخت آواز تو اب اس کا ذکر ہو رہا ہے غلامہ غلام اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا الزین ظلم جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا تھا اخذاخا اخذا تو ان کو پکڑ لیا آ پکڑا تو یعنی ایک چنگاڑ نے, آواز آواز نے دیکھے نا میں نے دیکھا ترجمے کو کیسے وہ کیا آواز ڈبل تو نہیں ہو رہی ہے کہیں ہو رہی ہے ڈبل ہو رہی ہے اوکے وائس اوکے ہے وائس کو دیکھیے اوکے ہے کہ نہیں ہے اخذا لذیل غلام تو اور آ پکڑا اخذا کا مطلب ہے کہ پکڑ لیا آ پکڑا الزین غلام کن لوگوں کو پکڑ لیا جن لوگوں نے ظلم کیا تھا جو تھوڑی بہت سخت ناپ سمجھتے ہیں اخذہ فیل ہے نا سی ہتو اس کا فائل ہے کیا ہے فائل ہے فائل اور الدین غالام یہ کیا مفول واقع اور اللزین غالام کیا واقعہ اور مفول واقع اور, واقع اور سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اخذا آ پکڑا الدین غلام ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا کس نے آ پکڑا تو ایک چنگار نے چنگھار یعنی ایک سخت آواز ایسی آواز جو کہ کیا ہوتی ہے انسان کے کان کے پردے لگتا ہے نا کہ پھٹ جائیں گے ابھی جیسے کہ خاص طور پہ جب سپیکر جو ہوتا ہے نا جس میں ایک خاص آواز ہوتی ہے زور کی آواز آئے تو انسان کو لگتا ہے کہ کان میرے پھٹ جائیں گے پردے پھٹ جائیں گے تو ایک چنگار نے آ پکڑا تو اص بہ فی دیا راسیمینس بہ فی دیا راسیمین جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے جاسمین اوندھے اوندے منہ کہتے نا منہ کے بل پڑا ہوا ہونا منہ کے بل پڑا ہوا ہونا تو اص بہ پسو ہو گئے پھی دیا اپنے گھروں میں جاسیمین اوندے منہ اوے منہ یعنی الٹے پڑے رہ ہاں گئے اس طرح کی پڑے رہ گئے یعنی اس طرح پڑے رہ گئے اور الم یز جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے ایسا آیا کہ جیسے کبھی بسے نہیں تھے وہ الم یز جیسے وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے اللہ ان سمود ربهم یاد رکھو سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا یاد رکھو بربادی سمود ہی کی ہوئی بربادی سمود ہی کی ہوئی یعنی یہ ان کا یہ قوم سمود کا بھی قصہ ہو گیا اب کل جو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے پھر ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا کہ ان کے پاس کیسے آئے فرشتے اور قومی لوٹ کے متعلق قومی لوٹ کے متعلق بھی یاد ہے نا میں نے بتایا تھا پانچ قوم پانچ بیماریاں پانچ بیماریوں میں سے کون کون سی بتائی تھی شر کی بیماری قوم لوٹ طاقت پہ گھومنٹ قوم آٹھ اپنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اکڑ کے اوپر گھمنٹ قوم سموتھ اور جیسی بے راہ روی قومی لوٹ تو قومی لوٹ کا بھی ذکر انشاءاللہ کل آئے گا کہ قومی لوٹ کے اندر کیا ہوئی تھی तो یہ پانچ بڑی بیماریوں کا ذکر کر کے اللہ تعالی ساری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو جس جس کے اندر اگر کوئی بیماری آئے گی تو یاد رکھ لینا کہ ایسا تمہارے لیے ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ان کو بتایا جائے گا کہ یہ جو کے سارے وہ کسے چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج اتنا ہو گیا پھر باقی ہم ان کل اس کو وہ کریں گے اب نکال لیجئے جی سر نکال لیجئے کچھ چیز سمجھنا ہے آئیے تو